اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا نہ تھا کہ میری آیتیں تم پر پڑی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے